من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من ياده الله فلا مضل له ومن يصلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فاعوذ بالله السمع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أتيعوا الله وأتيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا سامعین محترم حضرات و خواتین آپ نے دیکھا اور پڑھا بھی ہے کہ اس سال بھی سابقہ سالوں کی طرح عاشورۂ محرم سینکڑوں جاننے اور قتل و غارت کو سمیٹ کر چلا گیا ہے اسلام کا نام لینے والوں میں اور زیادہ خداوت شدت اور اختلاف کی آگ کو بھڑکا کر چلا گیا ہے یہ صرف اس سال ہی نہیں بلکہ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے صرف اس موقع پہ ہی نہیں بلکہ تقریباً کوئی مہینہ کوئی دن اور کوئی سال ایسا نہیں ہوگا کہ جب اسلام کا نام لینے والے قرآن کا نام لینے والے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے آپس میں لڑتے نہ ہوں جھگڑتے نہ ہوں اور اپنے اختلافات کو ختم کرنے کی بجائے مٹانے کی بجائے روز بروز اس میں اضافہ نہ کر رہے ہوں اس فرقہ واریت امت مسلمہ میں اختلاف اس تشدد کی وجہ سے امت مسلمہ کی ہوا اکھڑ گئی ان کا روپ اور دب دبدبا وہ ختم ہو کر رہ گیا اور یہ دوسروں کے لیے پکا پکایا لقمہ بن گیا ان کو ہضم کرنا اور ان پر اپنا تسلط جمانا دوسروں کے لیے آسان ہو گیا واقعی اللہ حضل جلال نے فرمایا تھا و عطی و رسول و عطی اللہ و رسول ہو ولا تنازعہ ہو ف تفصل و تذہباری مومنو اللہ کی اطاعت میں رہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رہو ولہ تنازع آپس میں جھگڑو نہیں آپس میں گروہ گروہ نہ بن جاؤ ورنہ کیا ہوگا فتف شالو وہ تم بس دل بن جاؤ گے بس دل بن جاؤ گے وہ تزہباری اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی روب اور دبدبا ختم ہو جائے گا میرے بھائیوں اس حقیقت کو آپ ہی جانتے ہیں ہر شخص جانتا ہے جس کے دل میں درد ہے دل دھڑک رہا ہے اور وہ اسلام کا خیر خواہ ہے امت مسلمہ کا خیر خواہ ہے ہر شخص اس حقیقت کو جانتا ہے کہ اگر امت مسلمہ کے نقصان کا ان کی ہلاکت اور بربادی کا سب سے بڑا سبب ہے تو وہ ان کا آپس میں انتشار ہے فرقہ واریت ہے گروہ بندی ہے ہر چیز کے اندر ان کا اختلاف ہے یہ سب سے بڑا سبب ہے امت مسلمہ کی بربادی کا جب تک مسلمان ایک رہے ہیں ایک جان رہے ہیں ایک عقیدے پہ رہے ہیں ایک جماعت میں رہے ہیں ایک گروہ بن کر رہے ہیں تو کسی نے بھی ان کی طرف میلی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا ہے بلکہ آپس میں اگر کچھ اختلافات ہو بھی جاتے تھے لیکن غیروں کو موقع نہیں دیا کرتے تھے شاید آپ کو امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ یاد ہو جب دونوں مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اس حقیقت کو بھی شاید آپ جانتے ہیں کہ بہت سے علاقے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے چھن چکے تھے جب اس دور کی بہت بڑی طاقت ایک کافر حکومت کا یہ ارادہ بنا کہ اب تو علی کمزور ہو چکے ہیں ان کی فوج بھی بے وفا ہے لڑنے کی ہمت اور سکت نہیں رکھتے اس کا ارادہ بنا کہ میں ان کے اس خلیفے پر حملہ آور ہو کر ان کو ملیا میٹ کر سکتا ہوں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے آپس کی لڑائی کے باوجود اس کو خط لکھا تھا کہ ہمارا آپس میں اختلاف ضرور ہے اور یہ سیاسی اختلاف ہے یہ ہم آپس میں حل کریں گے لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو میں اپنے بھائی سے اتحاد کروں گا اور سب سے پہلے ان کے جھنڈے کے نیچے آپ کے ساتھ میدان کارزار میں نکلنے والا میرے معاویہ ہوگا جب اس کو پتا چلا کہ یہ آپس کے اختلافات میں غیروں کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے عارضی نظاہ تھا ایک سیاسی ان کا نظا تھا لیکن اس کو دشمنی نہیں بنایا اس کو اس طرح کا تفرق نہیں بنا دیا کہ غیروں کو موقع دیا جائے کہ دوسرے کو نقصان پہنچا کر امت مسلموں کی عظمت کو ختم کر دیا جائے میرے بھائیو یہ تو ہر شخص روتا ہے کہ فرقہ واریت نے ہمیں کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے اور امت مسلمہ کا ایک ناسور بن چکا ہے لیکن آئیے آخر اس کا کوئی حل بھی ہے اس کا کوئی فارمولہ بھی ہے اس کا یہ فارمولہ قرآن قطح تسلیم نہیں کرتا کہ ہر فرقے کے عقیدہ اس کے اعمار ان کے مسائل اپنی جگہ پہ رہیں ان کے اوپر پردہ ڈال کر ہر ایک کو حق کا سرٹیفکیٹ دے دو قرآن و مزید اس طریقے کو اختیار نہیں کرتا قرآن یہ کہتا ہے کہ فرقہ واریت لانت ہے گروہ بندی حرام ہے اور یہ امت مسلمہ کی بربادی کا بہت بڑا سبب ہے لیکن یہ فرقے آخر وجود میں آئے کیوں اور یہ ختم کیسے ہو سکتے ہیں میرے بھائیو آئیے قرآن سے پوچھیں قرآن ہمارے تمام مسائل کا حل ہے قرآن جو حل پیش کرے گا اس سے اللہ بھی خوش ہوگا اللہ کی رضا اس کے پیچھے ہوگی اور اس حل کو اگر ہم اختیار کریں تو ہماری عظمت بحال ہو سکتی ہے ہمیں اللہ حضر جلال اسی قوت اور عزت سے نواز دیں گے جو پہلے مسلمانوں کو نوازا تھا تو آئیے ایک چیز پہ غور کریں ہمارے اس معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے اور اسلامی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس اختلاف کا ایک بہت بڑا سبب تقلید ہے تقلید یہ امت مسلمہ کو گروہوں میں تقسیم کرنے کا بہت بڑا سبب ہے تقلید کیا ہے کوئی شخص کسی امام کو اپنا مکمل پیشوا مان لے اور بغیر دلیل کے اس کی ہر بات کو تسلیم کرتا جائے یہ تکلیف ہے کہ کوئی شخص کسی امتی کو اپنا پیشوا مان لے اور دین کے تمام مسائل میں ان کی مکمل اتباع کرتا جائے بغیر دلیل پوچھنے کے یہ تکلیف ہے سنا سے اس امت کے اندر اس تکلیف کی بنا پر یہ گروہ وجود میں آئے یہ گروہ مالکی بنا ہے ہمارے اس ملک میں تو ان کا کوئی شور غوغا نہیں ہے لیکن افریقی ممالک ہیں شنقید کے علاقے ہیں مغرب کے کچھ علاقے ہیں ان میں مسلمانوں کی بہت سی اکثریت مالکی ہے آپ کبھی حج پہ گئے ہوں تو وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سے لوگ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں اس ان علاقوں سے آئے ہوئے ان علاقوں میں کافی اکثریت ہے شافعی ہمارے اس علاقے میں تو کثرت کے ساتھ نہیں ہے لیکن مصر کے اندر شام کے علاقے میں ان کی بہت زیادہ تعداد ہے حابلہ بھی ہمارے اس علاقے میں تو نہیں ہیں کثرت کے ساتھ نہیں ہیں لیکن سعودی عرب کے اندر اور اسی طرح کویت کے اندر ان کی کافی کسرت موجود ہے اور ہمارے اس علاقے میں حنفیت یہ زیادہ ہی کثرت کے ساتھ موجود ہے اور اسی طرح انہی کلمہ پڑھنے والوں میں ایک جو تقلیدی گروہ نکلا ہے جن کو آپ رافضی کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں ان کے اپنے امام ہیں ان میں سے جتنے گروہ ہیں کیا کرتے ہیں ہر مسئلے میں کہ جو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرما دیا ہے ہم ویسا ہی کریں ایک گروہ بن گئے دوسرے نے کہا کہ جو ہمارے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ہے ہم ویسا ہی کریں دوسرا گروہ بن گیا تیسرے نے امام شافعی کا نام لیا چوتھے نے امام احمد کا نام لیا اور پانچویں نے امام جعفر صادق رحمہ اللہ ان کا نام لیا اور کہا کہ ہم جافری ہیں جو کچھ ان کی تعلیمات ہیں ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں سنا سے پہلے صرف مسلمان تھے ایک وجود تھا ایک گلیمہ ایک قرآن تھا لیکن جب الگ الگ اپنے اپنے امام بنا لیے تو پھر یہ وجود چار حصوں میں تقسیم ہو کر رہ گیا آپ مجھے بتائیں کہ جسم کے جب آپ پانچ ٹکڑے کر دیں تو نہ ہاتھ حرکت کر سکتا ہے نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے نہ پاؤں چل سکتا ہے اس وجود کے اندر قوت اس جسم کے اندر قوت اسی صورت میں باقی رہتی ہے کہ اس کے کسی وزب کو جدا نہ کیا جائے اس کو اکٹھا رکھا جائے اور جب آپ اس کو تقسیم کر دیں کچھ حصہ کوئی لے جائے کچھ حصہ کوئی لے جائے تو پھر اس کے اندر نہ حرکت کی طاقت ہوتی ہے اور نہ کسی چیز کو پکڑنے کی طاقت ہوتی ہے نہ اپنا دفاع کر سکتا ہے اس تقلید نے کہ کسی شخص کی باتوں کو مکمل دین بنا لیا جائے بغیر پوچھنے کے اس کے پیچھے چل پڑے اس نے امت مسلمہ کے اندر انتشار بھی پیدا کیا ہے اور فرقہ واریت کو ہوا دی ہے صاف حضرات یہ نہ سمجھیں کہ چلو اس میں کیا ہے اگر ہر ایک مسلمان کہتا رہے اور اپنے اپنے امام بھی بنائے اپنے اپنے امام بھی بنا لیں تو پھر بھی اکٹھے رہیں میرے بھائیو یہ صرف منہ کی بات ہے ایسے ہوتا نہیں پتہ کیوں نہیں ہوتا کہ جب ایک گروہ یہ کہے گا کہ ابو بکر اور عمر جہنمیوں کے سردار ہیں ناؤزب باللہ اور دوسرے کا یہ عقیدہ ہوگا کہ نہیں جنتیوں کے سردار ہیں جھگڑا ہوگا کہ نہیں جب ایک یہ کہے کہ چار کے علاوہ باقی سب مرتد اور منافق تھے صحابہ کے رام باللہ اور دوسرے کہیں کہ نہیں سارے جنتی ہیں تو پھر آپ کہیں کہ نہیں جی یہ اکٹھے ہی رہیں گے یہ ٹھیک ہیں سارے ٹھیک جب ایک کہے کہ یہ قرآن مجید چالیس پاروں کا تھا تیس ابو بکر اور عمر نے حزف کر دیے ہیں دس حزف کر دیے ہیں اور تیس یہ مکمل قرآن نہیں ہے اور دوسرے کہیں کہ اللہ کی کلام سے تو ایک حرف بھی کم نہیں ہوا ایک زبر اور زیر کا فرق بھی نہیں پڑا تو بھائیو کیا یہ ایک رہیں جب نماز کا طریقہ الگ ہو جائے اور پھر سال کے اندر اس طرح کے موقعوں پہ ایسا رویہ اختیار کیا جائے کہ امن و امان کا مسئلہ بن جائے تو پھر آپ کہیں کہ نہیں یہ سارے ٹھیک ہیں جی ایک ہی ہیں سارے ایک ہی ہیں بھائی جب ایک یہ کہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی دوسرا کہے کہ اگر امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں گے تو منہ میں آگ پڑے گی ایک کہے دیکھیں کتنا فرق ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے صورت الفاتحہ نہیں پڑھتے تو نماز نہیں ہوگی اور دوسرا کہے کہ نہیں اگر صورت الفاتحہ پڑھو گے تو منہ کے اندر آگ کے انگارے پڑیں گے کیا یہ دونوں ایک رہیں ایک یہ کہے کہ میری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس کا عقیدہ اور عمل ایسا ہے دوسرا یہ کہے کہ میری اس کے پیچھے نہیں ہوتی آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا کہ جب اتحاد کے نام پہ مولوی حضرات اکٹھے ہوتے ہیں اور جب جماعت کا وقت آتا ہے اس وقت کیا ہوتا ہے اتحاد کے لیے کانفرنس منعقد ہوتے تمام ایک ہیں اور جب نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے جو دین اسلام کا بہت بڑا رکن ہے اور اتحاد امت کا بہترین مظہر ہے نماز جو ہے نا یہ اتحاد امت کا بہترین مظہر ہے ایک امام ہوتا ہے اس کے پیچھے سب کھڑے ہیں کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کسی رنگ کا ہے کوئی کسی رنگ کا ہے کسی علاقے کا ہے لیکن وہ کہتا ہے اللہ و اکبر سارے پیچھے اللہ و اکبر کہہ کر اس کی اتباع میں نماز شروع کر دیتے ہیں وہ کہتا ہے اللہ اکبر رقوع میں چلا جاتا ہے سارے اس کے پیچھے رقو میں چلے جاتے ہیں سجدے میں چلا جاتا ہے سارے کے سارے سجدے میں کھڑا ہو جاتا ہے سارے کے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کتنا بہترین مسلمانوں کی عظمت اسلام کی خوبی ہے کئی غیر مسلم عیسائی مسلمانوں کی نماز کے اس منظر کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے اتنا اتحاد ایسی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم سفیروں اور وفدوں کو مسجد میں ٹھہراتے اور وہ مسلمانوں کی نماز کے منظر کو دیکھتے مسلمانوں کی اتحاد اور اخوت کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے کہ اسلام کی کتنی بہترین خوبی ہے کہ یہ آپس کے اندر مساوات ایک ہی ابتدا میں کس طرح ایک منٹ سیکنڈ کا فرق نہیں آنے دیتے یہ تو ہماری خوبیاں تھی یہ اسلام کی عظمت تھی لیکن سب گروہوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کانفرنس اور جلسہ ہو نماز کا وقت آئے تو کوئی ادھر الگ ہو جائے کوئی ادھر الگ ہو جائے لیکن لوگوں کو کہ نہیں ہم ایک ہی ہیں ہم ایک ہی ہیں ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں اور اللہ کے بندو اگر تم ایک تھے تو ایک کی نماز دوسرے کے پیچھے کر ہوتی کیوں نہیں افسوس کہ مسئلہ یہاں نہ رہا بلکہ ابھی ابھی پچھلے دنوں میں مجھے ایک ذمہ دار بھائی نے بتایا کہ ایک صاحب بھرے مشمے میں یہ اعلان کر رہا تھا کہ تم حج کرنے کے لیے جاتے ہو اور اماء حرم کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو نہ تمہارا حج ہوتا ہے نہ تمہاری نماز ہوتی ہے کیوں اس لیے اس نے کیا کہا جی وہ تنخواہ لیتے ہیں اب یہ کوئی ایسا سبب ہے پھر کہتے ہیں سارے ایک اگر ایک یہ فتوا دے دے کہ اگر امائے حرم میں سے کسی امام کے پیچھے جب لاہور میں آئے تھے امام کعبہ تو وہاں شاہی مسجد میں انہوں نے نماز پڑھائی اخباروں میں آپ نے فتوے پڑھے ہوں گے کہ علماء نے کہا کہ جس جس نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے ان کے نکاح ٹوٹ گئے مرت ہو گئے دوبارہ اپنے نکاح کی تجدید کریں ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سارے حق ہیں سارے ٹھیک اور پھر یہ جھگڑا بھی ہے یہ لڑائی بھی ہے آئیو اس لیے یہ تصور کہ نہیں ہر اپنی جگہ پہ قائم بھی رہے اور دوسرے کو کچھ بھی نہ کہے یہ ایک منہ کی بات ضرور ہے زبان سے نکالنا اس کو آسان ہے لیکن آمانند ایسا ہو نہیں سکتا جب زمین و آسمان کا فرق ہو کفر اور اسلام کے ایک دوسرے کے خلاف فتوی ہوں اور علال اعلان اس کی تبلیغ ہو کتابوں کے اندر لکھے موجود ہوں اور کتابیں چھپ رہی ہوں اس ملک کے اندر تقسیم ہو رہی ہوں ایسی ایسی چیزیں ان میں لکھی ہوں کہ وہ لوگوں کے اندر آگ بھڑکا رہی ہوں جب رویہ یہ اختیار کیا جائے کہ جس طرح انگریزوں نے ٹیپو سلطان کی عزت کو خاک میں لانے کے لیے اپنے کتوں کے نام ٹیپو رکھ لیے تھے ٹیپو ٹیپو کہہ کر, کر پکارتے تھے اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی اپنی کتیا کا نام ہمیشہ نا از بلا رکھ لیتا ہے تو کیا دوسروں کے جذبات پھر کنٹرول میں رہ سکتے ہیں بھڑکتے نہیں ہیں جوتوں میں عمر اور فاروق فاروق کا نام لکھ لے تو کیا جذبات نہیں بھڑکتے ہیں کتابیں ایسی اس ملک کے اندر تقسیم ہو رہی ہوں جن میں جہنمیوں کے سب سے بڑے سردار عمر فاروق اور ابو بکر کو لکھا ہو تو کیا پھر جذبات نہیں پڑھتے ہیں آپ حضرات تو نہیں پڑھتے ہوں گے لیکن جو پڑھتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں پھر اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں تو کیا صبر کا پیمانہ وہ انسان کے اختیار میں رہتا ہے میں آپ حضرات کے جذبات پڑھکانا نہیں چاہتا صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس فرقہ واریت کا حفریت اور یہ ناسور بڑا خطرناک ہے اور اس کو ختم کرنے کا طریقہ اللہ حضر جلال نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے آئیے اس کو ہوا کسی نے دی تکلیف نے دی ہے آخر بیت اللہ کے اندر چار مسلح قائم تھے اور کوئی ایک گروہ دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا اپنے اپنے وقت پہ چار اذانیں ہوتی چار جماعتیں ہوتی اور چار مسلے الگ تھے کیا یہ اسلام کی تاریخ میں یہ چیزیں تاریخ کے صفحات کے اوپر آپ حضرات نے نہیں دیکھی کیا یہ ایک جسم ہے یہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کا طریقہ ہے یا فرقوں کو تحفظ دینے کا طریقہ ہے چلو بھی لڑو نہیں بہت اللہ میں چار مسلے بنا لوں اور لڑائی پھر بھی بند نہ ہوئی کیوں؟ ایک نے کہا میں اول وقت نماز پڑھتا ہوں میری نماز زیادہ صحیح دوسرے نے کہا نہیں ادھر میری طرف آؤ میری نماز زیادہ سے یہ تو اللہ جزائ خیر تھے ملک عبداللہ عزیز کو کہ انہوں نے ان سب اختلافات کو اور اس تفرق کو مٹا دیا کیا ہندوستان کے اندر ایسی کتابیں نہیں چھپی آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن میں یہ لکھا موجود تھا کہ جس مسجد میں کوئی وہاں بھی نماز پڑھ لے ان کو مسجدوں سے نکال دو اور اس جگہ کو دھو ڈالو جہاں نماز پڑھے ہو یہ تو اللہ کا شکر ہے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ حضر جلال نے توحید و سنت کا بول بالا کیا اب فضا بدلی لیکن اس کے پیسے بڑی قربانیاں ہیں میرے بھائیو یہ کہہ دینے سے کہ نہیں بھائی بھائی بن کر رہو اس عصبیت کو کیسے ختم کیا جائے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تشہد کے اندر انگلی کو اس نے حرکت دی اس نے کہا یہ سنت ہے دوسرے نے کہا کہ یہ تو ایک ایسی بے جا حرکت ہے اس سے تو نماز باطل ہو جاتی ایک کے نزیق تو یہ کیا ہے سنت اور دوسرے کے نزدیک یہ فضول حرکت ہے جس سے نماز باطل لو اسلام پھیرا وہ بے چارہ اکیلا تھا زبردستی پکڑ کر اس کی انگلی کو توڑ دے نماز پڑھی ہے ان آواز سے آمین کہی ہے اکیلا تھا دوسروں نے زبردستی پکڑ کر اس زبان کو کینچی سے کاٹ دیا جس سے اونچی آواز سے رفریت نکلے تھے اکبر شاہ نجیب آبادی کا کتاب قول فیصل آپ اس کا مطالعہ کر ایک بہت بڑا محر ہے قول فیصل کے اندر یہ واقعات موجود ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس امت میں انتشار کے اور جنگ و جدل کا سبب یہ تکلیف بنی جس سے وجود میں آئے ہر ایک نے یہ سمجھ لیا کہ جو کچھ میرے امام نے کہا ہے یہی حق ہے اس کے علاوہ باقی سب باطل ہے تو میرے بھائیو اتنی دیر تک یہ امت مسلمہ ایک نہیں ہو سکتے ان کے دل ایک نہیں بن سکتے ان کا وجود ایک جسم کے اندر مرتبہ نہیں ہو سکتا جب تک یہ تمام ائمہ کی تقلید کو چھوڑ کر ایک اللہ کی اطاعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر نہ آ جائے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک کہا جاتا ہے کیونکہ ایک اللہ کو ماننے والا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک کہا جائے گا کیونکہ وہ ایک رسول ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک کہا جائے گا اس لیے کہ وہ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے والے ہیں اور جب راہیں جدا ہو جائیں الگ الگ ہو جائیں ایک کیسے بنے اس لیے سب سے پہلے سبب کو ختم کریں اس ناسور کو مٹھا دیں اور وہ تکلیف ہے کہ ہر شخص اپنا اپنا ایک امام بنا لے اور بغیر دلیل اور حجت کے بغیر دلیل پوچھنے کے اس کی سائی باتوں کو تسلیم کرتا جائے تکلیف اگر کوئی پوچھے کہ بھائیو او آخر جس چیز کے اوپر ایک عین قائم ہو گیا تکلیف کوئی اس کی حیثیت اسلام اور قرآن کے اندر ہے بھی کہ نہیں ہاں بھائی ذرا اللہ نے عقل دی ہے سمجھ دی ہے آپ تھوڑی سی تحقیق کریں تھوڑا سا آگے بڑھیں بھائی گھر بیٹھے بیٹھائے بغیر سوچے سمجھے اتنا بڑا مسئلہ ختم تو نہیں ہو سکتا آپ بھی کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں کہ فرقہ واری ختم ہونی چاہیے لیکن اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے نا کچھ سوچنا چاہیے نا آئیے سوچیں کہ جس تکلیف نے ان سرکوں کو جنم دیا ہے کیا کہیں پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذخیرہ سنت کا مطالعہ کر لیں کہیں ہمیں حکم ملتا ہے کہ تقلید کرو کسی امام کی تقلید کا لفظ یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے ہر شخص بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ تو غیر مقلد ہے ہاں یہ ذرا تھوڑا سا غور کر لیں کہ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے مقلد نہیں بنا اللہ کا احسان ہے اس پہ غور کرنا چاہیے اور ہم یہ چیز بڑے احتجاج کے ساتھ اور بڑے فخر سے کہتے ہیں اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں مقلد نہیں بنایا متبع بنایا ہے کیوں؟ اس لیے کہ پورے قرآن میں کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تکلیف کر لو کسی امام کی کسی حدیث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ کسی امام کی تکلیف کرو بلکہ قرآن بھرا ہوا ہے کہ فونی کہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اگر آپ نے اتباع کا معنی سمجھنا ہے نا تو لغت کے اندر تابعہ کا لفظ اس کا معنی ہے مکمل پیروی کرنا مکمل پیچھے چلنا تبھی ایک سال کے بچے کو کہتے ہیں گائے کا ایک سال کا بچہ ہو ایک سال تک بچے کو طبیعت کہتے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے جب ایک سال سے بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ خود مختار ہو جاتا ہے سال سے پہلے پہلے اس کو طبیع کہتے ہیں کیوں کہ ماں جدھر جاتی ہے پیچھے پیچھے جو چیز کھاتی ہے پیچھے پیچھے جدھر حرکت کرتی ہے وہ پیسے پیسے تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ فتب کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو ان کے پیچھے پیچھے چلو جیسے یہ کرتے ہیں ویسے کرو تو ہم تکلیف کی نفی اس لیے کرتے ہیں اور اس کو اس لیے امت مسلمہ کے لیے ناسور سمجھتے ہیں کہ اس کا ذکر کہیں قرآن میں نہیں ہے کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ہے کہیں صحابہ کرام کے اقوال کے اندر نہیں ہے بلکہ اگر ہر جگہ پہ ہمیں نظر آتا ہے تو وہ صرف اور صرف اتباع کا نظریہ نظر آتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلو میرے بھائیو تقلید یہ اللہ رسل جلال کی اطاعت میں شرک بھی ہے کیسے بھئی دیکھیں توحید کیا ہے ایک اللہ کی عبادت کریں سجدہ اس کے سامنے رکو اس کے سامنے قیام اس کے سامنے ہاتھ اس کے سامنے اٹھائیں اور اسی طرح یہ بھی توحید ہے صرف ایک اللہ کا حکم مانے اور کسی کی اطاعت نہ کریں کسی کی اطاعت نہ کریں آپ یہ لفظ یاد کر لیں اور غور کر لیں اور دلائل سن لیں آپ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہ مانے کیوں اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان الحکم الا اللہ حکم صرف صرف اللہ کا ہے الخلق مخلوق بھی اللہ کیا اور نظام اور حکم بھی اللہ کا ممکن ہے آپ یہ کہیں جی آپ کہتے ہیں صرف اللہ کا حکم مانیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی تو آ جاتا ہے تو بھائیو رسول اللہ کا حکم اور اللہ کا حکم یہ ایک چیز ہے اس کی دلیل کیا ہے میں یو تہر اللہ جس نے پیغمبر کی उसने کی اس نے در حقیقت اللہ کی اتحاد کی ہے, ہمیں کس نے کہا ہے کہ پیغمبر کی की کرو اللہ نے کہا ہے جس کے حکم سے ہم پیغمبر کی اتحاد کر رہے ہیں یہ اعتبار دراصل اسی کی ہے آپ نے قرآن میں کچھ لوک پڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگو تم شیطان کی عبادت نہ کرو شیطان کی عبادت نہ کرو یہ جملہ کہیں قرآن میں پڑھا آپ نے یا لا الشیطان اے جان شیطان کی عبادت نہ کرو کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی کو کہ وہ شیطان کو سجدہ کر رہا ہو کیوں بھائی یا شیطان کے سامنے رکوع کر رہا ہو یا شیطان کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کچھ مانگ رہا ہو کبھی دیکھے نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیا کہہ دیں گے کہ شیطان کی عبادت نہ کرو اس نقطے کو سمجھیں شیطان کی عبادت نہ کرو حالانکہ شیطان کی عبادت کوئی بھی نہیں کرتا کوئی یہ نہیں کہتا کہ شیطان کو سجدہ کر رہا شیتان کو رکو کر رہا ہوں نہیں تو پھر اللہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ شیتان کی عبادت نہ کرو میرے بھائیوں اس لیے کہ کسی مردہ کی عبادت اس کو سجنا غیر اللہ کی عبادت اس کے سامنے رکو جب انسان کرتا ہے تو شیطان کے کہنے سے کرتا ہے شیطان کے حکم سے کرتا ہے تو غیر اللہ کی عبادت یہ دراصل شیطان کی عبادت ہے کیونکہ حکم شیطان کا تھا وسوسہ اس نے ڈالنا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ در حقیقت اللہ کی اطاط ہے من عطا محمد ان فقر آتا اللہ و من آث محمد ان ص اللہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے محمد کی اطاعت کی اور جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اعتاد کی ہے اور جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اعتعاد کس کی ہے اللہ کی اعداد کس کی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ اللہ نے حکم دیا اور ان کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے اور یا پھر اطاعت ہے خلیفہ کی صاحب امر اور امیر کی اطاعت ہے امیر کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے کیوں کہ اللہ نے حکم دیا والدین کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے لیکن یہ اطاعت مشروط ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حکمرانوں کی اطاعت کرو جو مسلمان ہوں کب یقودکم کتاب اللہ و سننا صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں اللہ کی کتاب اور اللہ کی سنت اللہ کے رسول کی سنت کے پیچھے چلائیں پھر ان کی اطاعت کرو لا تعالیٰ تعالی مخلوق تنسیماسی الخالق اور اگر یہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو پھر ان کی اطاعت نہ کرو تو اطاعت کس کی ہونی چاہیے صرف اللہ کی یا اس کی جس کا اللہ نے حکم دیا ہے تو میرے بھائیو اطاعت عبادت ہے اور یہ تقلید اس اطاعت اور عبادت کے اندر شرک ہے وہ کیسے کہ بغیر دلیل کے کسی امام کے فتح کو اپنا دین بنا لیں اس کے پیچھے سل پڑیں یہ اس کی عبادت بھی ہے اور شیطان کی اطاعت بھی ہے حضرت عدی بن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے جو عیسائیوں کے بہت بڑے عالم تھے مسلمان ہو گئے جب انہوں نے یہ آیت سنی سورت التوبہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اربابا من دون والمسیح ابن مریم کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء اور پیروں کو اللہ کے رابع رب بنا لیا ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹھ جاؤ ایک سوال کا جواب دو تم تو ہر رو نما کیا جو چیز تمہارے علماء اور پیر حرام کہتے ہیں تم اس کو حرام نہیں کہتے ہو کہنے لگے جی ہاں ایسا تو کرتے پوسا تحلون ما پوچھا ہلول کیا تمہارے علماء اور پیر جس چیز کو حلال کہیں بغیر دلیل کے تم حلال نہیں کہتے ہو اس نے کہا جی نام ایسا تو ہم کرتے کہ اپنے اماموں اور پیروں کی ہر بات کو تسلیم کر لیتے ہیں بغیر دلیل کے مان لیتے ہیں آپ نے فرمایا تل کا عبادت ہم یہی تو ان کی عبادت ہے یہی تو شرک ہے اور یہی تو ان کی عبادت ہے اس لیے بھائیوں اس تقلیب کو سمجھیں اس نے امت میں فرقے پیدا کیے اور ان میں تعصب پیدا کیا ایسی چیز کہ جس کی قرآن و سنت کے اندر کوئی دلیل نہیں تھی اور پھر ایسے شخص کی بات کو ماننے کے اوپر لگا دیا کہ بغیر دلیل کے مانو بغیر دلیل کے مانتے جاؤ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے اس امام صاحب کو زیادہ پتا ہوگا اس چیز نے امت مسلمہ کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دی اور پھر ایک اور چیز پہ غور کریں کیا کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ پورے کا پورا دین اسلام کسی ایک امام کے پاس موجود ہے کوئی شخص یہ کہے کہ مکمل کامل دین یہ ایک امام امام شافی رحمہ اللہ کے پاس موجود ہے یا امام مالک رحمہ اللہ کے پاس پورے کا پورا دین موجود ہے یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس پورے کا پورا دین موجود ہے اور ان کو اسلام کے سارے حکام اور سارے فتو تھے میرے بھائیوں ایسا کوئی شخص داوا نہیں کرتا بلکہ کتنے ایسے مسائل ہیں امام مالک کے پاس ایک آدمی بڑی دور سے آیا ستر اس نے سوال لکھے ہوئے تھے ستر سوال تھے بڑی دور سے سفر کر کے آیا تو سوال پوچھے تو امام صاحب ہر سوال کے جواب میں کہتے ہیں لادری مجھے نہیں پتا اس کا جواب کیا ہے مجھے نہیں پتا اس کا جواب کیا ہے ستر میں سے دس کا جواب دیا اور ساٹھ کا جواب نہیں دیا کہنے لگے مجھے نہیں پتا اتنا بڑا امام جس کے نام پہ ایک فرقہ بن گیا مال کی فرقہ ستر سوال پوچھے اور ساٹھ کے کے جواب جواب میں کہا لادری اور دس کے جواب جو جانتے تھے وہ دے دیے جب وہ آدمی چلنے لگا تو اس نے کہا امام صاحب میں اتنی دور سے آیا اتنے سوال لے کر آیا جو پوچھتا ہوں آپ کہتے ہیں لادری مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا تو امام مالک کا پتا کیا جواب تھا رحمہ اللہ کہنے لگے جاؤ اللہ کے بندے آپ واپس جائیں جو بھی راستے میں ملے اس کو بتا دو کہ میں نے امام مالک سے ستر سوال پوچھے تھے دس کا جواب دیا ہے ساٹھ کا ان کو جواب ہی نہیں آیا جاؤ لوگوں میں جا کر اعلان کر دو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے دس سوال ایسے کیے گئے کہ جن کے جواب میں وہ کہنے لگے مجھے ان کا علم نہیں ہے پتہ نہیں اس کا جواب کیا ہے رد المحتار کے اندر ان دس سوالوں کی تفصیل موجود ہے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے لیکن یہ صاحب قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں ان کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا تو بھائیو کس امام نے کہا ہے کہ میرے پاس سارا دین ہے اس لیے تم ہر ایک چیز کو قرآن کو بھی چھوڑ کر سنت کو بھی چھوڑ کر بس میرے پیچھے چڑ پڑو امام صاحب تو فرماتے ہیں کلامی کہ جو شخص میرے ستوے کی مسئلے کی دلیل نہیں جانتا اس پر حرام ہے کہ وہ میرا قول آگے نقل کر دے وہ تو کہتے ہیں تقلید نہ کرو آنکھیں بند کر کے دین پہ نہ چلو بلکہ قرآن کی طرف رجوع کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرو میرے بھائیو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس اسلام کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے پاس کام اور مکمل دین ہو کوئی ایسا نہیں ہے بلکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں ان کے پاس ایک دادی آ گئی جس کا پوتا فوت ہو گیا تھا کہنے لگی ابو بکر میرا حصہ دادی نے کہا کہ پوتا میرا فوت ہو گیا ہے تو پوتے سے میرا حصہ کوئی وراثت بنتی ہے کہ نہیں حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہنے لگے نہیں کوئی نہیں آپ کا کوئی حصہ نہیں ابھی حضرت بکر کی زبان سے یہ لفظ نکلا ہی تھا تو تین صحابہ کھڑے ہو گئے تین صحابہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے وہ بکر آپ نے کیسا مسئلہ بتا دیا تینوں نے کہا کہ ہم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے ایک دادی آ اس نے کہا کہ میرا پوتا فوت ہو گیا ہے تو میرا حصہ بنتا ہے کہ نہیں فجا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تیرا چھٹا حصہ بنتا ہے سدس بنتا ہے تو ادھر تبو بکر کہنے لگے بھئی ادھر واپس آؤ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہے ہیں کہ آپ کا حدیثہ حصہ اگر مطلق اطاعت کے قابل کوئی ہستی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے ان کے علاوہ مطلق اطاعت مشروط اطاعت کے قابل کوئی ہستی نہیں ہے جے جائے کہ تکلیف کے نام سے پورے کے پورے دین کی بنیاد ایک کسی امام کے اوپر رکھ دیں اور پھر دلیل بھی نہ پوچھیں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک لشکر میں جا رہے ہیں ایک لشکر آپ نے آپ نے ترتیب دیا جہاد کے لیے نکلنے لگے حضرت عبداللہ ابن حضافہ رضی اللہ تارن کو امیر بنا دی جانے لگے تو وسیعت کی مظاہدین فوجیوں سے کہا کہ جو یہ آپ کو حکم دیں گے ماننا ہے جو بات یہ کہیں گے سننا ہے کہنے لگے کہ جی ٹھیک ہے امیر کی تعداد نہیں کریں گے تو جنگ کیسے ہوگی لڑائی کیسے ہوگی چلے گئے جنگل میں پہنچے تو عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سوچا کہ سرو ان کا امتحان تو لیں ان کو حکم ملا ہے کہ کمانڈر کے حکم پہ آپ نے قربانی دینی ہے تو چلو امتحان تو لیں پہلا آرڈر دیا کہنے لگے جاؤ چنگل سے لکڑی کٹھی کر کے لاؤ انہوں نے کہا سمے نہ واتا سب بھاگ پڑے لکڑی کٹھی کر کے لے آئے ڈھیر لگا دی دوسرا حکم جاری کیا اس کو آگ لگاؤ ڈھیر کو انہوں نے آگ لگا دی یہاں یعنی نہیں انہوں نے پوچھا کیوں لکڑی کٹھی کر کے لائیں کیوں آگ لگائیں اس لیے سیکھی امیر کا حکم یہاں یعنی نہیں پوچھا فوجی حکم ہے تیسرا حکم ملا کہ سارے کے سارے اس الاؤ کے اندر چھلانگ لگا دو اب یہاں سوچنے لگ گئے صاحبہ کیا یہ ہماری اس دور کی ساوتی نظام کی فوج نہیں تھی کہ کسی کو گولی مارنے کا حکم ملے تو گولی چلا دو خواہ بو معصوم کیوں نہ ہو نہ حق کیوں نہ ہو کسی کو مارنے کا آرڈر ملے تو اس کو مار دو اس لیے جی ہمیں تو حکم ملا ہم کیا کر سکتے ہیں لا تا لاتا مخلوق کنفی معصیت الخال صاحبہ نے سوچا کہ یہاں ذرا وہ سوچنے لگ لگے کہنے لگے کہ ہم نے تو اسلام قبول کیا ہے آگ سے بچنے کے अगर اگر آگ میں ہی اسلام لگانی ہے اپنے آپ کو آگ میں ہی है ہے تو پھر اسلام اور ایمام کس لیے لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے مانا کہنے لگے کہ तो پہلے تو دو کو ہم نے مانی یہ نہیں مانیں گے یہ نہیں ہم تسلیم کریں گے عبداللہ اپنے اضافہ ہنسنے لگے ان کے مزاج میں مزح تھا واپس آئے مدینہ تیبہ تشریف لائے تو سوریہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کیس پیش ہو گئے آپ نے پتا کیا فرمایا تھا بھائیوں نصیحت کے لیے اور اپنی لائن سیڑھی کرنے کے لیے عبرت کے لیے تو ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اس کے کہنے پہ آگ میں لگا دیتے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی رہتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہتے صحیح بخاری کی حدیث ہے کیوں حکم دینے والا صحابی ہے اور اس لشکر کے اندر شریک ہونے والے وہ بھی صاحبی ہیں سوریہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے ہیں کمانڈر بھی صحابی ہے لیکن اس کے غلط حکم کے اوپر اتباع کرنے کی وجہ سے جرم اور حضور جلال یہ دیں گے کہ ہمیشہ کے के लिए میں में گے اب میں پوچھتا ہوں جن ائمہ کی تقلید کی وجہ سے جن ائمہ کرام کی تقلید اور ان کے فتو احکام کی وجہ سے قرآن اور سنت کو چھوڑا ہے وہ تو صحابی بھی نہیں ہیں ہم آم آئمہ امتی ہیں صحابہ بھی نہیں ہیں اور پھر ان کے تقلید کی وجہ سے قرآن اور سنت کو چھوڑنے والے بھی صحابہ نہیں ہیں جب وہ اپنے کمانڈر کا غلط حکم ماننے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنوی بن گئے تو وہ لوگ جو تکلیف کی وجہ سے قرآن کو بھی چھوڑ رہے ہیں سنت رسول کو بھی چھوڑ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا انجام دیکھیں کوئی قرآن کی عائد پیش کریں تو کہیں نہیں جی ہم تو عنفی ہیں کوئی صحیح بخاری کی حدیث پیش کریں تو آگے سے نہیں nah, جی ہم تو ہم تو عنفی ہیں ہمارے تو امام صاحب امام اب غنیفہ رحمٰ ہیں ہم تو مالکی ہیں ہمارے تو امام امام مالک رحمہ اللہ ہیں ہم تو حدیث کو نہیں دیکھتے ہم تو ان کی بات کو دیکھتے ہیں کیا ان کا درجہ صحابہ سے زیادہ ہے غور کریں اس تقلید نے کس طرح توحید سے دور کیا قرآن سے دور کیا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا اور صحابہ کم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے منحص سے دور کیا اور امت کو فرقہ واریت کے اس ناسور کے اندر دھکیل کر رکھ دیا آئیے قرآن کی طرف لوٹیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹے ہیں. صحابہ ہرام کے منحص کی طرف لوٹیں کہ ان کا طریقہ کار کیا تھا یہ ساری فرقہ واریت ختم ہو جائے گی ہمارا تو یہی دعویٰ ہے ہماری یہی دعوت ہے کہ جب تک ہر شخص اپنی اپنی دکان کو نہیں چھوڑے گا اپنی اپنی فرقے کو نہیں چھوڑے گا اپنے اپنی امام کی تقلید کو خیر بات نہیں کہے گا امت مسلمہ ایک جسم کے اندر اکٹی نہیں ہو سکتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا منحص کیا تھا آپ نے جب فرقہ واریت کو ختم کرنے کا طریقہ بتایا تو یہی بتایا کہ میری امت کے تہتر گروہ ہوں گے فرمایا سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے صحابہ نے پوچھ لیا کہ ایک کی صفت کیا ہے آپ نے فرمایا ماں ان علیہ ہی لیا جس طریقے پر آج تم ہو اے میرے صحابہ آج میں ہوں اور تم ہو اس طریقے پر جو چلے گا وہ جنتی ہے اور ناجی فرقہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دے رہے اپنے سامعین کو آزمانے لگے کیا آزمایا کہنے لگے لوگوں اگر میں تمہیں ایسا حکم دوں جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہو تو پھر کیا کرو گے آگے بڑے بڑے صاحبہ اور سردار بیٹھے ہیں اور پیچھے والی صفوں میں ایک بدو بیٹھا ہے رنگ کا ایک بدو وہ پیچھے بیٹھا ہے اور بڑے بڑے سردار آگے بیٹھے ہیں خاموشی تاریخ ہو گئی لوگوں نے کہا یہ عمر کیا بات کر رہے ہیں دنیا کے فاتح بائیس لاکھ مربع میل کے حاکم جب انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہیں قرآن کے خلاف اور سنت رسول کے خلاف کوئی حکم دے دوں تو کیا کرو گے تو بھائیو ابھی کوئی چودھری تو اٹھانا کوئی بڑا سردار تو اٹھانا ابھی سوچ رہے ہیں لیکن یہ اللہ کی مصیحت تھی نا کہ سردار تو سردار کو جواب دے ہی دیتے ہیں یہ کوئی عجوبہ نہیں بڑے لوگ بڑے کا مقابلہ کاری لیتے ہیں یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے لیکن اللہ حس الجلال نے اس واقعے کو ہمارے لیے عبرت بنانا تھا وہ چار رنگ کا بدو پیچھے سے اٹھا اور کہنے لگا اسما یا عمر،, عمر میری بات سنو سلوار نکالی اور کہنے لگا ایسا اب فانو سدی دکھا بھی ہاتھا اگر آپ ٹیڑے سے لیں گے قرآن اور سنت کے کے حکم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ غصے میں نہیں آئے رونے لگے اللہ کا شکر ادا کیا کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس امت کے اندر میری اسرائیت کے اندر ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے کہ اگر میں بھی ٹیڑھا چلوں تو مجھے تلوار سے سیدھا کریں میرے بھائیو دین صرف اللہ کا ہے فرقہ واریت کے ہم خلاف ہیں اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں کس فارمولے پر اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ جھگڑا ہو جاتا ہے تو فیصل تسلیم کر لو اللہ کی کتاب کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سب ایک ہو جاؤ گے اور اگر قرآن اور سنت کو اپنا فیصل تسلیم نہیں کرتے ہو تو ساری زندگی فرقہ کابریت کی آگ میں بھڑکتے رہو گے آئیے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں ہم تو اس کو اصلیت کا مسئلہ نہیں بناتے دیکھیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دہن آتے ہیں نا تو عید میلاد کے نام سے جلوس نکلتے ہیں یہ سنی حضرات نکالتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ قرآن سے پوچھ لو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو صحابہ صاحب سے پوچھ لو اگر تو تینوں میں اس کی دلیل ملتی ہے تو نکالو ورنہ اس کے اوپر پابندی لگاؤ یہ محرم میں ماتم کے جلوس نکلتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ قرآن کو اپنا حاکم بناؤ سنت رسول کو اپنا حاکم بناؤ یہ مٹی نہ ڈالو یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے نہیں سنت رسول سے پوچھو اور صحابہ کرام جو ہم سے زیادہ محب تھے ہم سے زیادہ سچے مخلص مومن تھے ان کی تاریخ دیکھ لو کیا کسی کی وفات یا شہادت پر ماتمی جلوس انہوں نے نکالے تھے تو نکالو ہم بھی ساتھ ہیں ہم بھی ساتھ ہیں اور نہیں نکالے تھے پوری دنیا اور پورے ملک کو قتل و غارت کی اس بھٹی کے اندر کیوں جھونک رہے ہو اس کے اوپر پابندی لگاؤ قرآن اور سنت سے پوچھو صحابہ سے پوچھو کہ کیا بڑے بڑے مزار ارس اور قبریں یہ قرآن و سنت کے اندر ان تینوں کی اندر کہیں ملتے ہیں ہاں اگر ملتے ہیں تو میرے بھائیو ہم سب سے پہلے پکی قبریں بنائیں سب سے پہلے عرص منائیں گے کسی پیر کے اور کسی مزار کے اوپر ہمیں اس میں کیا ہے ہم نے تو سنت رسول پہ عمل کرنے کے لیے انگلے بھی اپنی کٹوائی ہیں اور اپنی گردنیں بھی پیش کی ہیں اور ہمیں یہ کئی طرح کے تانے بھی دیے گئے ہیں اگر واقعاً یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم سب سے پہلے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ ساری کی ساری امت ایک ہو جائے ہر مسئلے میں فین تنازع تم فی شن <شایئن> کسی مسئلے میں سیاسی مسئلہ ہے یا تمہارا آپس کا مسئلہ ہے چھوٹا سا ساتھی مسئلہ کیوں نہ ہو ہر مسئلے میں حاکم بناؤ اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور صحابہ کرام کو بھائیو یہ تو بڑے بڑے مسئلے ہیں عقیدے کا مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے نماز کا مسئلہ ہے معیشت اور معاشرت کا مسئلہ ہے قرآن مجید تو چھوٹے سے مسئلے میں بھی برداشت نہیں کرتا کہ اللہ کے رسول کے حکم کے علاوہ کسی کو تسلیم کیا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے پھپھی آپ کی پھپھی کے بیٹے حضرت زبیر ہیں اور دوسری طرف ایک انصاری جھگڑا پتہ کیسے ہوا کہ دونوں کی زمین تھی اور ایک خال تھا اس میں پانی آتا تو یہ یہ دونوں کی زمین ساتھ ساتھ تھی اپنی زمین کو سراب کرتے انساری ایک صحابی جھگڑا لے کر رسول اسلم کے پاس آ گئے کہنے لگے جی یہ زبیر مجھے پہلے اپنی زمین کو پانی نہیں لگانے دیتا آپ نے حضرت زبیر کو بھی بلا لیا خود موقع پہ چلے گئے کہا کہ پہلے دکھاؤ کہ کھال کدھر سے آتا ہے پانی کدھر سے آتا ہے اور زمین کہاں کہاں ہے جا کر دیکھا نا تو جدھر سے پانی آتا تھا نا بھائی پہلے زمین تھی حضرت زبیر کی اور بعد میں زمین تھی اس انصاری کی اچھا آپ بتائیں کہ فیصلہ کیا ہونا چاہیے تھا فیصلہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ جس کی پہلے زمین ہے وہ پہلے اس کو سراب کر لے جس کی بات میں ہے وہ بعد میں سراب کر تو آپ نے فیصلہ دیا کہا اس زبیر ارسل المال سما کہ زبیر پہلے اپنی زمین بھر لو پانی تم پہلے لگا لیا کرو بعد میں اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرو کتنا عدل اور انصاف کا فیصلہ ہے حق کا فیصلہ ہے لیکن وہ شخص مسئلہ میں آ گئی کہنے لگا ان کان ابن کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس لیے فیصلہ یہ دے رہے ہو کہ زبیر تو پہلے پانی لگا بس اب وہ کہہ رہا تھا کہ میں پہلے پانی لگا ہوں زمین پہلے زبیر کی ہے اور اس کا کیا مطالبہ تھا کہ پہلے پانی میں لگاؤں کہنے لگا ان کا نہ ابنا یہ تیری پھی کا بیٹا ہے اس لیے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے کہ زبیر پہلے تم پانی لگا لو فاغاز اللہ احمر آپ غصے میں آئے چہرہ سرخ ہو گیا اور اللہ نے آسمان سے قرآن اتار دیا آسمان سے وحی آ گئی کیا وحی آئی فرمایا فلا و ربی اے محمد تیرے پروردگار کی قسم یہ لوگ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام جھگڑوں میں تجھے حاکم نہ بنا لے حاکم نہ بنائ اور پھر فیما تمام جھگڑوں میں آپ کو فیصل تسلیم کریں جی تھا پھر جو فیصلہ کر دے دل میں کوئی ملال اور گھٹن محسوس نہ کریں سلیم و تسلیم آ اور اس کو پوری طرح نافذ نہ کر دیں پانی لگانے کی تو چھوٹی سی بات ہے کہ میں پہلے پانی لگاؤں یا تو پہلے پانی لگائے لیکن یہاں عقیدے کی بات ہو ایمان کی بات ہو نماز پڑھنے کی بات ہو روزے کی بات ہو جنت اور جہنم کے فیصلے کی بات ہو وہاں بھی ہم اگر اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنا کر ان کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں تو میرے بھائیوں پھر ہمارے ایمان کا دعویٰ کہاں چلا جاتا ہے اس لیے اللہ ہمیں توفیق دے کہ امت مسلمہ کو ایک بنا دے فرقہ واری ختم ہو جائے پوری امت مسلمہ ایک جان بن جائے اور یہ ساری امت مسلم اکٹھی ہو جائے ایک اللہ کے قرآن پر اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور के کے رام کے طرز عمل پر اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بھائی اور کوئی طاقت ہمیں غلام نہیں بنا سکتی ہمیں بیچ نہیں سکتی ہمارے اوپر تسلط قائم نہیں کر سکتی اور ہمارے اوپر حکم نہیں چلا سکتی سب جلتوں کا سبب یہی ایک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان اور اسلام کی توفیق سے نوازے آمین و خدا ون الحمد للہ رب العالمین إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعذي الله فلا نضل له ومن يسلله فلا هاتي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللحياء منهم والأمواد اللهم ألف بين قلوبهم راسلحه ذات بينهم واننصرهم على عدوهم وعدوهم اللهم لا تسلط علينا املا لا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا لا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفع الشافي لا شفاء الا شفاءه كشفا لا, شفاع لا يغادر سقما وصلى الله على النبي محمد وعلى اله واصحابه يسمعين.